الحمداللہ رب العالمین السلاۃ اما بعد المسلیم امباد من اللہ شعیطیم بسم اللہ الرحمن محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مد چین کے ناظرین ہم ایک بار پھر موجود ہیں سلسلہ احکام قرآن میں آج ہم نے اس سلسلے میں انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی دو آیات کا آیت نمبر 178 اور آیت نمبر ایک ون سیون ایٹ اور ون سیون نائن ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک وطالیہ نے اسلامی تعلیمات میں جو قتل اور اعضاء کے طرف کرنے کے تعلق سے قوانین ہیں ان قوانین کا بیان کیا ہے ان قوانین کو کساس کہتے ہیں اس ان آیات مبارکہ میں قصاص کا بیان ہے کساس کے حوالے سے چند مسائل ہیں اللہ نے چاہا تو ان آیات کی تفسیر اور تشریح میں ہم کساس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ کساس کیا ہوتا ہے آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں دونوں آیات کی تلاوت ایک ساتھ سنتے ہیں पुर्ण فِيبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ بِأَدَاءٍ إِلَيْهِ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 اور خون کا بدلہ لینے میں زندگی ہے خون میں زندگی کس طرح ہو سکتی ہے یہ سوال اور اس آیت مبارکہ کے تحت بلکہ دو آیات کے تحت آج ہم نے کن کن موضوعات پر گفتگو کرنی ہے آئیے سب سے پہلے موضوعات کو ملاحظہ کرتے ہیں آج کن کن موضوعات پر گفتگو ہوگی نمبر ایک اسلامی تعلیمات میں جزا اور سزا کا نظام نمبر دو آیت مبارکہ کا شان نزول نمبر تین کساس میں جان اور آزا کی کیا تفصیل ہے نمبر چار کساس کو معاف کرنے کی کیا تعریف و اہمیت ہے نمبر پانچ اصول دیت میں حسن معاملہ کی ترغیب نمبر چھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر احکامات میں تخفیف دی گئی ہے وہ کیا ہے نمبر سات قصاص میں تو جان کے بدلے جان جاتی ہے لیکن قرآن پاک نے قصاص کو حیات کیوں کہا بہت ہی اہم موضوعات ہیں اور سب سے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں جزا اور سزا کا کیا تصور ہے دین اسلام میں جو تعلیمات ہیں اس کے اندر جزا اور سزا کے تعلق سے دو مختلف قسم کے نظام شریعت مطالعہ نے ہمیں دیے ہیں یا یوں کہہ لیجیے جو دو طریقہ کار ہمیں دیے ہیں ایک طریقہ جسے حدود و قصاص کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فقان حمید میں خود ان امور سے متعلق سزا بیان فرما دی ان سزاؤں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی یاد رہے کہ جب بات ہو رہی ہے اسلامی تعلیمات کی تو آج جتنی بھی گفتگو ہوگی اس تمام گفتگو کا تعلق تین افراد سے ہے ایک اسلامی ریاست نمبر دو متاثرہ فریق اور نمبر تین مجرم تو متاثرہ فریق مجرم اور تیسری جو اکائی ہے وہ ہے اسلامی ریاست تو اسلامی جو ریاست ہے وہ سزاؤں کا کیا معیار اپنائے گی سزاؤں کے تعلق سے کس چیز کو فالو کرے گی سزا اور جزا دینے کے تعلق سے کیا طریقہ کار رکھے گی اس حوالے سے اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سزاؤں کا نظام دو طرح کا ہے ایک وہ نظام ہے کہ جو کساس اور حدود پر مشتمل ہے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ قصاص اور حدود کو سو فیصد اپلائی کرے اور اس میں کسی قسم کی ترمیم اور کسی قسم کی جو ہے وہ تحریف کی گنجائش نہیں بشتی قصاص کے اندر انسانی جان جو ہے اگر ضائع کر دی جاتی ہے مخصوص طریقے سے اس کے بدلے خون بہا دینا ہوتا ہے خون بہا کے بدلے دیت بھی مقرر ہے یعنی دونوں جو ورثہ ہیں ان کے اوپر ہے کہ وہ خون بہا لیتے ہیں یا دیت لیتے ہیں دوسرے نمبر پر جو سزائیں ہیں انہیں حدود کہتے ہیں یعنی کساس اور حدود حدود کے اندر حد زنا ہے حد شراب ہے حد سرقہ ہے یعنی چوری کی سزا حد تذف ہے یہ وہ سزائیں ہیں کہ جن کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید فقان حمید میں بیان کیا ہے اسی طریقے سے ارتداد کی سزا بھی قرآن پاک نے بیان کی اور کتاو تریق یعنی جو ڈاکو دہشت گردی کریں ان کی سزا بھی قرآن مجید فقان حمید نے بیان کی ہے تو سزاؤں کا جو ایک پہلو ہے وہ ہے حدود و قصاص اور سزاؤں کا جو دوسرا پہلو ہے اسے تعزیر کہتے ہیں تازیر قاضی کی ضوابدید پر اور ریاست کے اپنے ہوئے اپنے بنائے ہوئے قوانین پر مشتمل ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ جو جیلوں میں ڈالنے کا جو،, کی جو سزائیں ہیں یا جو مختلف اور سزائیں ہیں مثال کے طور پر قاضی جو ہے کسی کو صرف ایک منٹ کی سزا دے دے کسی کو چوک پر کھڑا رہنے کا حکم دے دے کسی کو عمر قید کی سزا دے دے اس طرح کی جو سزائیں ہیں ان کو تاذیر کہا جاتا ہے اور یہ قاضی کی ثوابدید یا جو قاضی کو ریاست قوانین منا کر دیتی ہے اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ اور اہل حل و عقد کے مشورے کے ساتھ جو قوانین منا کر دیتی ہے جس کا مقصود زجر اور توبیک ہوتا ہے اور مختلف چھوٹی اور بڑی سزائیں ہوتی ہیں وہ تمام, تمام تازیر کے تمام تاضیر کے زمرے میں آتی ہیں تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ تازیر کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے تاضیر کے اندر ریاست ثواب دیدی اختیارات رکھتی ہے تاضیر کے اندر قاضی کو کسی حد تک اختیارات سپرد کیے ہوئے ہوتے ہیں ریاست کی طرف سے لیکن حدود و کساس کے اندر ثواب دیدی اختیارات نہیں ہوتے اللہ تبارک تعالی نے جو احکام بیان کر دیے انی احکام کو فالو کرنا ہوتا ہے اب جو حدود و کساس کے مسائل ہیں ان کے اندر کم از کم تین جہتیں ہیں پہلے جہت تو یہ ہے مثال کے طور ہم قساس کو لیتے ہیں کہ بھائی قتل جو ہے وہ کس طریقہ کار سے ہوا دوسری جہت یہ آتی ہے کہ ورثا اب کس چیز پر راضی ہیں بالکل معاف کرنے پر راضی ہیں یا دیت لینا چاہتے ہیں معاف کرنے کا بھی اختیار ہے ورثا کو دیت لینے کا بھی اختیار ہے ورسا کو تو دوسرا پہلو جو آ جاتا ہے وہ ورثا یعنی پہلا جو پہلو ہے وہ قضا کے تعلق سے ہے کہ جرم ثابت ہوگا جرم کی نوعیت ثابت ہوگی اس نوعیت پر قتل ہوگا کہ جس نوعیت پر کساس ہی ہوتا ہے خون بہا ہی ہوتا ہے دیگر چیزیں نہیں ہوتی اور جو دوسری جہت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اب ورسا اور جو مجرم ہے ان کے درمیان یا مجرم کے جو لواحقین ہیں ان کے درمیان کیا کمپرومائز ہوتا ہے کمپرومائز کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے سزائیں اور اس طرح کے جو احکام ہیں وہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے ہر آدمی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ سزاؤں کا جو نظام ہے جزا اور سزا کا جو نظام ہے یہ معاشرے کے اندر مساوات کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے مثال کے تو پر ایک آدمی راستے چلتے ہوئے جا رہے ہیں انتہائی شریف نفس آدمی ہے اور کوئی اسے مار کے چلا جائے کوئی اس کا مال چھین کے چلا جائے کوئی اس کو زخمی کر کے چلا جائے تو کیوں ایسا حق اسے کس نے دیا ہے اور اس کا جو حق ہے وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے اس کے محفوظ رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے اور جب سے انسان نے ہوش سمالا ہے یہ سمجھیے کہ حابیل و قابل کا جب سے واقعہ ہوا ہے جزا اور سزا کا نظام موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ جزا اور سزا کے نظام کے اندر مختلف ادوار آتے رہے مختلف اقوام آتی رہیں مختلف آسمانی مذہب کے مذاہب کے اندر مختلف طریقہ کار رہے لیکن شریعت مطالعہ نے جو احکام بیان کیے ہیں اس میں بہت عدل کا پہلو نمایاں ہے احسان کا پہلو بھی نمایاں ہے معاف کرنے کا پہلو بھی نمایاں ہے اس تینوں قسم کے جو حسن ہیں یہ تمام کے تمام حسن اس نظام کے اندر موجود ہیں تو اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام بڑا ہی وسیع ہے اور اس نظام کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے حقوق کا تحفظ کرنا مسلمانوں کی جان کا مال کا عزت کا جو تحفظ ہے وہ کرنا یہاں اصل مقصود ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک رسالے میں لکھا ہے کہ جو شریعت نازل ہوئی ہے شریعت نازل ہونے کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے لوگوں کے اموال کی حفاظت کی جائے لوگوں کی عقل کی حفاظت کی جائے لوگوں کے نصب کی حفاظت کی جائے شریعت اس لیے نازل ہوئی ہے تو قصاص کے جو قوانین ہیں جان اور مال کی حفاظت کے لیے ہیں. جو ضرا کے قوانین ہیں وہ قوانین نصب کی حفاظت کے لیے ہیں جو شراب کے تعلق سے قوانین ہے وہ انسانی عقل کی حفاظت کے لیے ہیں تو شریعت مطالعہ نے جو قوانین ہمیں دیے ہیں اس کے اندر انسان کی اپنی سیکیورٹی ہے انسان کا اپنا تحفظ ہے اور سزائیں کہاں نہیں ہوتی سزائیں ہر موقع پر ہوتی ہیں ہر خطے میں ہوتی ہیں ہر ملک میں ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے جو اسلامی ریاستیں ہیں ان کے اندر بھی سزائیں ہوتی ہیں اور اگر اسلامی ریاستیں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سزائیں دیتی ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور اس حوالے سے جو پروپگنڈا کیا جاتا ہے وہ یقینی طور پر ان لوگوں کے سازش ہوتی ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں جنہیں اسلامی تعلیمات پسند نہیں آتی عیسائیت واقعہ کی اگر آپ تفسیر سنیں گے آج اس سلسلے میں امید ہے کہ اثر حاضر کے تعلق سے بہت سارے سے سوالات ممکن آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں ان کے جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے ان سزاؤں کا سب سے پہلا جو عنصر ہے وہ یہ ہے ان, کے ان کا جو پس منظر ہے ان کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان کو اور اس کے مال کو تحفظ دینا نبی اکرم علیہ حسلات والسلام نے شاد شرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون نحق کے بارے میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے اسی طریقے سے نبی اکرم علیہ سلاد اسلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ بے شک دنیا کا زوال اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے دنیا کوئی اہمیت نہیں رکھتی اللہ تعالی کے نزدیک فرمایا ایک مسلمان کے قتل سے اس کا زوال ممکن ہے اللہ تعالیٰ چاہے اس کا غذب جو ہے وہ جوش پر آئے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو ایک قتل جو ہے وہ بھی عرش کو ہلاتا ہے وہ بھی ایک انتہائی بربریت کا کام ہوتا ہے افسوس کے ساتھ ہم اگر اپنی معاشرتی حیثیت کو دیکھتے ہیں اور معاشرے, معاشرے کا جو چلن ہے معاشرے کا جو کیفیت ہے اور معاشرے کا جو انداز ہے اگر وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے انتہا پسندی ہمارے مزاجوں کے اندر کس قدر بڑھتی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ہم کہتے ہیں ختم کر دوں گا چپکا دوں گا ہٹا دوں گا راستے صاف کر دوں گا چھوڑوں گا نہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر چھوٹی چھوٹی تلخ کلامی پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی بد مزاجیوں پر جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ کھنکتے ہیں آوازیں کرتے ہیں نوک جھوک بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب بھی نوک جھوک ہوتی ہے بندہ جو ہے انتہا پہ جا کر سوچتا ہے اور ڈائریکٹ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے چھوڑوں گا نہیں مار دوں گا قتل کر دوں گا تو اس کے لاشعور کے اندر ضرور اس طرح کی باتیں بیٹھ جاتی ہیں اس سے بچت کا پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اپنے لاشعور کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرے کہ قتل نحک کتنا بڑا گنا ہے مسلمان کی جو عزت اور حرمت ہے مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے تو مسلمان کو قتل کرنا یوں سمجھیے کہ اس کے بعد تو کوئی حق باقی نہیں بچا نا یعنی مسلمان کے جتنے بھی حقوق ہیں اس کے مال کی حفاظت اس کی عزت کی حفاظت اس کی اس کی تمام طرح سے حفاظت کرنا ان تمام کی تمام چیزوں کا دار و مدار اس کی جان پر ہے جب آپ نے اس کی جان ہی لے لی تو باقی کیا بچا ہے تو اس بربریت یا اس انتہا پسندی پر جو مائل سوچ ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم خود اپنے شور کے اندر اس بات کو بٹھائیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ نہیں مسلمان کی حرمت ہے اس کی عزت بھی قابل احترام ہے اس کا مال بھی قابل حفاظت ہے اور اس کی جان بھی بے حد قیمتی ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا اس کی جان کی اہمیت اس بات کو بتاتی ہے تو یہ جو ہم ذرا سے غصے میں ذرا سے مزاج خراب ہونے میں اور ذرا سے تیش میں آنے میں جو ہم اس طرح الاب شلاب بولنا شروع کر دیتے ہیں غور کرنا چاہیے یہ ہمارے لاہ شعور میں جو بیٹھی ہوئی باتیں ہیں یہی ایک دن محرک بنتی ہیں اور انسان پر جب جنون اور غصہ تاری ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ پھر یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ سامنے والے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوتا ہے تو اس آیتمبارکا تھا شان نزول یہ ہے کہ قتل پہلے بھی ہوتے تھے اعضا تلف پہلے بھی ہوا کرتے تھے لیکن پہلے بربریت کا نظام قائم تھا پہلے ایسا نظام تھا جس کو جاہلانہ نظام کہتے ہیں ہمارے ہاں آپ نے سنا ہوگا اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ جناب ایک طرف سے لوگ آئے یا انجانے لوگ آئے اور ایک قبیلے کے درجنوں افراد کو مار کے چلے گئے نہ خواتین کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا نہ یہ دیکھا کہ جن کو مار کے جا رہے ہیں ان کا کیا قصور تھا صرف اس لیے مار کر گئے کہ ان قبیلے والوں نے جناب کسی موقع پر اس قبیلے کے دو چار لوگوں کو مارا تھا تو اب وہ انہوں نے عدد کو جو ہے بڑھانا تھا یہاں دو مارا تھا یہاں چار ماریں گے یہاں عورتوں کو مارا تھا تو یہاں بڑوں کو ماریں گے یہاں بچوں کو مارا تھا تو ہم بہادروں کو ماریں گے تو یوں تیش میں آ کے ایک جو انسانی جبلت جب حیوانیت کا شکار ہوتی ہے تو تیش میں آ کے شیطانی سوچ کو فالو کر رہی ہوتی ہے اور اسی طرح کی جو سوچ جو ہے زمانہ جاہلیت میں فالو کی جاتی تھی مفسرین نے لکھا کہ اوسو خزرج دو قبائل تھے ایک قبیلہ ایسا تھا اس کا پلہ بھاری تھا دوسرا قبیلہ ایسا تھا اس کا پلہ بھاری نہیں تھا تو اب ایک نے قسم کھائی کہ جناب ہم ایک کے بدلے دو کو قتل کریں گے عورتوں کے بدلے مردوں کو قتل کریں گے فلاں کے بدلے فلاں قتل کریں گے یعنی انہوں نے جو عہد کی آپس میں وہ یہ کیے کہ ہم کئی گنا زیادہ بدلا لیں گے نبی اکرم علی علیہ سات اسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا نبی اکرم علی علیہ سات اسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا تو یہ آیتمبار مبارکہ نازل ہوئی جس کے اندر اس بات کو بیان کیا نامن قطب علی کو ملک ساس تم پر اللہ تعالی نے کساس کو لازم کیا ہے فی القتلا اگر قتل ہو جاتا ہے الہر بلہرری آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا بلاب دی غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کو ہی قتل کیا جائے گا بلون صاحب بلون عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو ہی قتل کیا جائے گا اب یہ جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ ترجمہ میں تفاسیر کی روشنی میں کر رہا ہوں اگر میں تفاسیر نہ پڑھی ہوتی اور میں صرف عربی گرامر پر انحصار کرتا بڑی تعجب کی بات بتانے لگاؤں میں اور وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن ڈائریکٹ پڑھو براہ راست پڑھو کسی سے رہنمائی لینے کی کیا ضرورت ہے مولانا سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عربی محاورے کے مطابق اس سائڈ کا ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ ایک ترجمہ یہ بن رہا ہے ظاہری ترجمہ اگر کوئی آزاد قتل کر دیا جائے تو آزاد کو قتل کرو غلام قتل کر دیا جائے تو غلام کو قتل, کو قتل کرو عورت کو قتل کر دیا جائے تو عورت کو قتل کرو اب زید مثال کے طور پر عورت کو قتل کر دے اور بجائے زید کو قتل کرنے کے اس کے گھر کی کسی عورت کو قتل کیا جائے یہ تو انصاف نہیں ہے لیکن یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا اس لیے کہ میں نے تفاسیر پڑھی ہے میں نے تفاسیر پڑھی ہے اور تفاسیر کے اندر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب عورت قتل کرے تو عورت کو قتل کیا جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا کسی اور کو نہیں قتل کرنے والا غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کیا جائے گا یعنی ریاست اسی غلام کو سزا دے گی کسی اور کو نہیں قتل اگر آزاد نے کیا ہے تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا کسی اور کو نہیں یعنی تعدی نہیں ہوگی اضافہ نہیں ہوگا کہ جناب یہاں خون جوش میں آیا اور کہیں کہ جی ہماری ہمارے ہاں کسی عورت کو قتل کیا گیا تو ہم اس کے بدلے کو قتل کریں گے خواہ وہ قتل عورت نے کیا ہو تو یہ ضروری ہے کہ کسی بھی آیت کا ترجمہ اور تشریح اور توضیع تفسیر کی روشنی میں کی جائے تاکہ انسان خطا نہ کھائے تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طریقے سے زمانہ جالیت میں رواج تھا اور جب یہ معاملہ نبی اکرم علیہ سلاط والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو پیارے آقا علیہ سلاط والسلام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور اس آیت مبارکہ میں عزل اور انصاف کا بیان کیا گیا پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ قتل کے بدلے قتل یہی کے ساتھ کہلاتا ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے قرآن پاک نے جو بیان کیا فمن افیون منقی شعی فبا ام بال معروف اور اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو معافی کا بھی اختیار ہے اس کے آگے یہ بیان کیا گیا اگر کوئی دیت لینا چاہتا ہے تو دیت لینے کا بھی اختیار ہے دیت لینے میں بھی جو ہے حسن معاملہ کے قرآن پاک نے ترغیب دی اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کساس میں جان اور آزا کی کیا تفصیل ہے کیساس میں جان اور آزا کی کیا تفصیل ہے ہم کچھ دیر سے سن رہے ہیں کساس کساس کساس کساس کیا ہوتا ہے دیکھیے کساس جو ہے وہ قصاص کا معنی ہے برابری مساوات انصاف عدل شریعت میں ایک مخصوص سزا کا نام ہے اور یہ سزا جاری کرنا صرف اور صرف ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست بھی باؤنڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ جناب جو حکمراں ہوگا جس کو چاہے قتل کر دے پہلے قضا ہوگی یعنی قاضی جو ہے قاضی اسلام وہ حقائق کا جائزہ لے گا شہادتیں قائم ہوں گی شہادتوں پر جرہ ہوگی اور جرہ ہونے کے بعد پھر سزا ہوگی اور قاضی کو جو احکام ریاست کی طرف سے ملے ہیں ان احکام کی روشنی میں ان اختیارات کی روشنی میں قاضی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ قتل کی وہ صورت پائی گئی ہے کہ جس میں قصاص لازم ہوتا ہے شریعت کے قوانین کی روشنی میں لہذا اس آدمی کو قتل کے بدلے اب ریاست قتل کرے گی یہ کساس ہوتا ہے اور کساس کی دوسری صورت یہ ہے یعنی ایک تو صورت ہے جان کے بدلے جان کی صورت دوسری صورت یہ ہے کہ مخصوص اعزا یعنی وہ اعضا کہ جن کا مثل ممکن ہے مثال کے طور پر کوئی کسی کی انگلی کاٹ دیتا ہے تو بدلے میں اس کی انگلی کاٹنا آزا میں کسانس ہے آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑنا آزا میں کسانس ہے ہونٹھ کاٹ دیتا ہے تو بدلے میں اس کے ہونٹ کاٹنا اتنے ہی یہ ہوٹ میں کے ہے زبان کاٹ دیتا ہے تو بدلے میں اس کی زبان کاٹنا یہ ازام کے سانس کی مثال ہے دانت توڑ دیتا ہے تو بدلے میں اتنے دانت توڑنا یہ ازام کی ساس کی مثال ہے اور فکاہ نے لکھا کہ صرف اور صرف دانت کے علاوہ کوئی اور ہڈی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بدلے کے ساس ہوتا ہو جسم کے کچھ آزہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر مثل ممکن ہے اگر کوئی کسی کے وہ آزاد تلف کرتا ہے تو پھر قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مجرم ہے جو ظالم ہے اس کے متعلق بھی یہی فیصلہ کرے کہ اب اس کے بھی یہ آزاد تلف کیے جائیں گے اب آپ نے سنا کہ قتل کے اندر جو ہے وہ کساس ہوتا ہے خون بہا ہوتا ہے یہ پہلا مرحلہ ہے کے اند... یعنی قتل کے اندر تین مرحلے ہوتے ہیں پہلا مرحلہ ہے کساس یعنی خون بہا لینا دوسرا مرحلہ ہے دیت لینا یعنی ورثہ کو یہ حق ہے کہ وہ قتل کے بدلے دیت لیں اور دیت کوئی بری چیز نہیں ہوتی لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جی دیکھو اپنے آ... لواحقین کا خون بیچ دیا دیکھو جی خون کے پیسے وصول کر لیے شریعت مطالعہ نے اس مقام کی اس موقع کی تعریف کی ہے کیونکہ ان لوگوں نے بڑی سزا کے بدلے چھوٹی سزا اسے دینا پسند کی ہے اور انہوں نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ وہ ایک جان کو بچا سکیں شریعت مطرا نے اس موقع پر دیت لینے والوں کی تعریف بیان کی ہے یہ کوئی برا کام نہیں کر رہے بلکہ ایک انسان کو مزید زندہ رہنے کا حق دے رہے ہیں حالانکہ یہ اس کا مستحق ہو چکا تھا کہ اس کا خون حلال ہو چکا تھا لیکن انہوں نے اس سے نچلے درجے پر آ کر رضامندی کا اظہار کیا اور رقم وصول کی جب شریعت نے ان کے لئے حلال ٹھہرائی ہے وہ رقم اس موقع پر تو وہ یقینی طور پر حلال ہے اب رقم کتنی ہوگی اور کس طرح تقسیم ہوگی یہ ایک جداگانہ بحث ہے اور باہر شریت وغیرہ کتابوں کے اندر یہ بحث تفصیل سے لکھی ہوئی ہے تو قتل کے بعد تین مرحلے ہوتے ہیں پہلا مرحلہ ہوتا ہے کساس دوسرا مرحلہ ہوتا ہے دیت لینا اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کچھ لیے بغیر معاف کر دینا نہ پیسے لیا جائے نہ کچھ اور لیا جائے معاف کر دینا تو اس, اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے دیت لینے میں بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے معاف کرنے میں بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اب وہ جو دونوں طرفہ ایک ت... مطلب کہ ایک جذبات ہوں گے اور ایک سوچ ہوگی بدلہ لینے کی وہ سوچ اس عمل سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور یہ جو برا عمل ہے پھر اگلی نسلوں میں منتقل نہیں ہوتا اور اگر یہ نظام نہ ہو تو پھر یہ لوگ اپنے فیصلے خود ہی کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو مارتے رہیں تو قتل پہلا مرحلہ ہے یعنی خون کے بدلے خون اس کے اندر بھی تفصیل ہے فقہ نے قتل کی پانچ اقسام بیان کی ہیں کہ قتل کی پانچ اقسام ہے اور جو پہلے قسم کا اگر قتل پایا جائے گا تو صرف اور صرف اسی قتل کی صورت میں خون بہا ہوگا بقیہ چار صورتیں پائے جائیں گی تو جان کے بدلے جان نہیں لی جائے گی صرف اور صرف دیت ہوگی جان کے بدلے جان قتل کی ان پانچ قسموں میں سے پہلی قسم میں مطلب کہ لینے کا حکم ہے قاضی کے لیے قتل کی پانچ قسمیں ہیں پہلا قتل کہلاتا ہے قتل عمد آئین میم دال امد دوسرا کہلاتا ہے شب امد تیسرا کہلاتا ہے قتل خطا چوتھا کہلاتا ہے قتل قائم مقام خطا اور پانچویں قسم کہلاتی ہے قتل بے سبب قتل امد یہ ہوتا ہے کہ کسی دھاری دار آلے کے ذریعے کس دن تن کسی کو قتل کیا جائے یا آگ سے جلا دیا جائے گولی وغیرہ جو ہے یہ آگ ہی کے حکم میں آتی ہے تو اگر کوئی ارادے کے ساتھ جو ہتھیار قتل کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ قتل کرتا ہے تو یہ قتل امد ہے دوسری صورت یہ ہے قتل شبا امت یعنی جو پہلی قسم ہے صرف اس کے اندر خون بہا ہے یعنی جان کے بدلے جان اور کساس صرف پہلی صورت میں ہے قتل کی بقیہ صورتوں میں صرف اور صرف دیت ہے دوسری صورت کیا ہے اب دیکھیے یہ صورتیں بنا کے جو قاتل ہے اس کے ساتھ کتنی نرمی اور تکفیف رکھی گئی ہے اسلامی تعلیمات کے اس نظام کو سمجھیے جو پروپگنڈا ہوتا ہے شور ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ نظام تو برا ہے تو کساس ہے تو مولویوں کا بنایا ہوا ہے یہ لوگ تو پتہ نہیں پہاڑوں پہ لے جائیں گے قرآن پاک کی آیات ہیں قرآن پاک نے یہ حکم بیان کیے ہیں ہمارے فکا نے جو تشریحات بیان کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں اس کی روشنی میں یہ چار قسمیں پانچ قسمیں بند قسم بن رہی ہیں اور صرف پہلی قسم پر قتل کے بدلے قتل ہے بقایا صورتوں میں صرف اور صرف دیت ہے دوسری صورت ہے قتل شب امج اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ گمان میں غلطی ہو مطلب کہ اسی ہتھیار سے مارا ہے جس سے مارا جاتا ہے لیکن شکار سمجھا تھا پتا چلا کہ وہ تو انسان نکلا یا اس کے فیل میں غلطی ہو کہ مار رہا تھا شکار کی طرف گولی لیکن غلطی سے ایک انسان سامنے آ گیا اس پر لگ گئی تو یہ جو صورت ہے یہ قتل شب احمد کی ہے اس میں بھی جان کے بدلے جان کا معاملہ نہیں ہوگا صرف دیت ہوگی دوسری صورت ہے قتل خطا جیسا کہ عام طور پہ ایکسیڈنٹ میں قتل خطا ہوتی ہے معافے گا تھوڑی سی مسٹیک کر گیا پہلی صورت ہے قتل احمد دوسری صورت ہے قتل شب احمد قتل شب احمد جو ہے یعنی کسدن تو قتل کرے مگر ایسی چیز سے نہ مارے کہ جو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے قتل شب احمد وہ ہے کہ ایسی چیز سے نہ مارے کہ جو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تیز دار آلے وغیرہ سے نہ مارے تیسری صورت ہے قتل خطا یعنی گمان میں غلطی ہوئی یا فیل میں غلطی ہوئی گمان میں غلطی ہونے کی مثال یہ ہے کہ شکار سمجھا لیکن پتہ چلا کہ وہ تو انسان تھا فیل میں غلطی ہونے کی مثال یہ ہے کہ اس نے شکار کی طرف ہی ماری گولی لیکن یا تیر چلایا لیکن اچانک سے کوئی انسان سامنے آ گیا تو یہ فیل میں غلطی ہے تیسری صورت یہ ہے کہ قتل قائم مقام خطا قتل قائم مقام خطا کہ ایک آدمی چھت پہ کھڑا تھا اور نیچے گر گیا اب اس کے نیچے گرنے سے کوئی اور اس کے نیچے دب گیا اور وہ مر گیا تو یہ قتل قائم مقام خطا ہے اس میں بھی دیت ہے جان کے بدلے جان نہیں ہے اور جو پانچو صورت ہے وہ قتل بھی سبب کسی نے دوسرے کے دوسرے کی زمین میں کنواں کھود دیا دوسرے کی زمین میں جا کے بڑا پتھر رکھ دیا لکڑیاں ڈال دی اور اس کی وجہ سے کوئی کنویں میں گر گیا یا پتھر سے جو ہے وہ چوٹ جا رہا تھا گرا اور سر پڑ گیا اور ہلاک ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس صورت کے اندر بھی دیت ہے جان کے بدلے جان نہیں ہے تو آپ نے ملازہ کیا کہ جو قصاص ہے اس کا دائرہ کہاں تک ہے اور قتل کی مزید کتنی صورتیں ہیں اور کتنی صورتوں میں دیت ہے اگلے موضوع کی طور چلتے ہیں آج اس آیت مبارکہ کتے ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساز کو معاف کرنے کی تعریف و اہمیت یہاں پر بیان کی فرمایا گیا فمنوفیا لہو من اخی من شی اون طباء بل معروف تو جس کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے معافی ہو دوسری صورت بیان ہو رہی ہے اب کوئی قتل کے بدلے قتل ہی بن رہا تھا لیکن معاف کر دیا گیا تو معاف کرنے کی بھی اہمیت یہاں پر بیان ہوئی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ربی ردی اللہ تعالیٰ جو حضرت انس عدی الکرنوں کی پھپی تھیں انہوں نے انصاریہ عورت کے دانت توڑ دیے وہ لوگ نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی سدت میں حاضر ہوئے نبی اکرم علیہ ساطود السلام نے احساس کا حکم دیا حضرت انس کے چچا انس بن ندن نے بیان کیا ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے یعنی انہوں نے ایک اپنا ایک گمان قائم کرتے ہوئے قسم اٹھا لی کہ دانت نہیں توڑے جائیں گے ان کا ذہن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکالے گا اور کوئی سا معاملہ مطلب کہ فرمائے گا کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ معاف کر دے گا اور یہی ہوا کہ متاثرہ فریق نے دیت قبول کر لی نبی اکرم علیہ ساطو اسلام نے شاع فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کسی کام پر قسم اٹھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی بات رکھتا ہے اور پوری فرماتا ہے تو یہاں پر ایک صورت تھی کہ کساس بن رہا تھا لیکن اس کے بدلے دیت قبول کی اور سامنے والے کو رعایت دی معافی دی اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بیان ہوا کہ وہ اداؤن اللہ ہی احسان کہ جب دیت پر ہی معاملہ آ جائے تو دیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس بات کی تلقین فرماتا ہے کہ سامنے والے سے مطالبہ کرنے میں نرمی کرو نرمی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں قسطوں میں دیت باندھ دی جائے سامنے والا تندست ہے تو کچھ مولت دی جائے جتنی دیت بنتی ہے اتنی لی جائے اسے زیادہ نہ لی جائے تو دیت پر بھی اگر معاملہ آ گیا ہے تو قرآن پاک کہتا ہے وہ ادا ان علہ بھی احسان دیت کے معاملے میں بھی حسن رویہ اختیار کرو ترشی نہ لے کر آؤ زیادہ نہ مانگو بلا وجہ شرح پریشر نہ ڈالو اس معاملے کے اندر بھی دیکھیے قرآن مجید سقان حمید نے آ, کس قدر جو ہے وہ آ, نرمی کا ہمیں حکم دیا ہے اگلے مزہ طرف چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو حکام نازل فرمائے ان میں تخفیف دی ہے تخفیف مفسرین نے اس موقع پر لکھا کہ یہود کے ہاں یہ معمول تھا کہ وہ قتل کے بدلے صرف قتل ہی کرتے تھے ان کے ہاں جو ثانوی سزا ہے وہ نہیں تھی دیت کا معاملہ نہیں تھا نصارہ کے ہاں صرف معافی تھی نہ قتل تھا نہ دیت کا معاملہ تھا مشرقین جو مشرقین عرب تھے زمانہ جہلیت میں رہنے والے عرب ان کا یہ معمول تھا کہ وہ قتل کے بدلے قتل بھی کرتے تھے اور دیت بھی لیا کرتے تھے لیکن ان کا معاملہ بڑا ہی پھیلا ہوا تھا کس طرح کا معاملہ تھا کہ وہ ایک قتل کے بدلے کئی قتل کر دیتے اگر کوئی بڑا آدمی مارا جاتا تو اس کی دیت پتہ نہیں کتنی گنا لیتے قتل کے بدلے قتل میں بھی مبالغہ آرائی اور حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے دیت کے معاملے میں بھی تجاوز کیے ہوئے تھے ان دونوں کے مقابل میں جو اسلام نے نظام دیا جو قرآن پاک نے احکام بیان کیے اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے ظال کا من ربکم و رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ احکامات تم پر تخفیف ہیں اور رحمت ہیں قربان جائیے شریعت کہتی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ حکام تو تخفیف ہیں رحمت ہیں تمہارے لیے فائدہ ہے بھلائی ہے اور آج کا لبرل کہتا ہے کہ ماض اللہ سما ماض اللہ اس طرح کے چیزیں جو ظلم ہیں زیادتی ہیں جبر ہیں پروپگینڈا ہے مسلمان کو قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور قرآن کو سمجھنا چاہیے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کی روح کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ان تمام معاملات کی کیا حقیقت ہے سورہ بکرا کی ایک سو ون سیون نائن آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا اللہ اکبر کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے و لکم فل کساسی حیات یاباب <وَلِلْأَلْبَاب> اور جو کساس تم پر رکھا گیا ہے اس میں تو حیات ہے مفصر نے بڑی طویل اور مفصل گفتگو کی ہے کہ قرآن کا یہ ایک عجب اسلوب ہے ایسی کمال کی بلاغت ہے کہ اہل عرب کو حیران کر دیا بہت تفصیل بہن کی ہے ہم وقت نہیں ہے کہ خون بہا کے اندر زندگی ہے کساس میں تو خون لیا جاتا ہے جان کے بدلے جان لی جاتی ہے تو جان کے بدلے جان میں زندگی کس طرح پوشیدہ ہے اور اس جان کے بدلے جب جان جائے گی تو حیات کہاں رہے گی قرآن کہتا ہے القم فلقاسی حیا کہ جان کے بدلے جان لینے میں تو زندگی ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خون کے بدلے خون نہ مقرر کیا ہوتا تو لوگ جو ثانوی سزا ہے دیت اس کی طرف کیسے آتے دیت دینے پہ کیسے راضی ہوتے تو جب یہ کہا گیا کہ اگر کسی نے اس طریقے سے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل ہی کیا جائے گا قتل سے بچنے کا ہے کہ راستہ ہے کہ دیت لو دیت نہیں لینا چاہتے تو معاف کر دو تو جب بڑی سزا بیان کر دی گئی تو اس کی وجہ سے لوگ پھر دیت کی طرف آئے یا پھر معافی کی طرف سے آئے اور اس آیت کا دوسرا معنی یہ بنے گا کہ منحصل قوم اور منحصل ریاست اگر دیکھا جائے کہ ہم پوری ریاست کو اگر دیکھیں اپنے ذات کو نہ دیکھیں کہ اگر یہ معاملات میں کھلی چھوڑ دے دی جائے جو ہوتا ہے وہ ہونے دیا جائے تو پھر انسانوں کا تحفظ کہاں رہے گا پھر انسانی زندگیوں کا اموال کا عزتوں کا تحفظ کہاں رہے گا تو یہ اگر سزائیں بیان ہوئی ہیں تو دنیا کے سختیاں ہیں لیکن اس سے خود دنیا میں ہماری حفاظت ہے ہمارے معاشرے کی حفاظت ہے ہمارے گھرانوں کی حفاظت ہے ہماری زندگیوں کی حفاظت ہے اور پھر اگر قاتل کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے تو پھر وہ آخرت میں اس کے لیے تکفیف کا راستہ ہے بہت سارے حقوق متعلق ہوتے ہیں حق کے میت ہوتا ہے حق ورسا ہوتا ہے حق اللہ ہوتا ہے جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تین طرح کے حقوق متاثر ہوتے ہیں حق کے میت جب انہوں نے بدلہ لے لیا دنیا میں قاضی کے ذریعے تو انہوں نے اپنا حق لے لیا لیکن حق کے میت باقی ہے حق اللہ باقی ہے تو جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے جب دنیا میں اس نے یہ سزا لے لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اس کے لیے آخرت میں بھی آسانی پیدا کرے گا جبکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک نے دنیا میں سمجھی جانے والی بڑی سی بڑی جو سزا ہے یعنی کہ ایمانیات کے علاوہ وہ قتل ہے جب قتل پر معافی اور رخصت بیان کر دی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گناہوں کے ذریعے انسان کافر نہیں ہوتا اس کا خون حلال نہیں ہوتا کہ جناب کوئی گناہ کرے تو اس کو کافر کے دیا جائے قتل میں بھی معافی ہے قتل اللہ کے کبھی گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کی روح کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم